اور ان سے فرمایا جائے گا اپنی شریعتوں کو پکارو تو وہ پکاریں گے تو وہ ان کی ناسگے اور دیکھیں گے عذاب کیا اچھا ہوتا اگر وہ را پاتے